اب اگلا جو موضوع آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے 1991 میں مؤتمر اور مکہ, مکہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس کانفرنس میں سعودی حکومت نے پوری دنیا سے چار سو عالم اسلام کے بڑے بڑے سربراہ علماء کرام کو مدعو کیا تھا اور مصر کے شیخ الازہر کو اور اسی طرح پوری دنیا کے عرب اور مسلمان ممالک کے وزرائے اوقاف اور دینی عمر کے نگران علماء کو رسمی سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کو اور تنظیموں کو انہوں نے وہاں مدعو کیا تھا اس مکہ کانفرنس میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی اس قرارداد پر چار سو علماء نے دستخط کیے تھے اسلامی انقلابی لیڈروں نے دستخط کیے تھے اخوان المسلمون بھی اس میں تھے سلفی بھی اس میں تھے صوفی بھی اس میں تھے تبلیغی بھی اس میں تھے اصلاحی حضرات بھی اس میں تھے اور یہ قرارداد جو کہ مکہ کانفرنس میں پاس ہوئی یہ ایک ایسا فتویٰ تھا جو کہ امریکی استعماری فقہ کی ایک زندہ مثال ہے کہ ان کے سب سے بڑے امام امریکہ نے اس فتوے کی ان کو تلقین کی تھی محم اللہ اور اس مصیبت سے صرف وہی لوگ بچ سکے جنہیں اللہ نے بچایا اور اس فتوے کے اندر کیا کچھ موجود تھا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی مبالغہ ہے تو ہم آپ کو پھر کہیں گے کہ آپ ان کے فتوے کو دیکھ لیں وہ موجود ہیں فتوی میں کیا آیا تھا اس میں یہ آیا تھا چار سو نے جس فتوے پر دستخط کیے اس فتوے کے اندر یہ موجود تھا کہ یہ حملہ دشمن امریکی یہودی عیسائی ان کے خلاف اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اگر کوئی کچھ کرے تو یہ ظلم ہے اور یہ ظلم حرام ہے بات میں رہی ہے اور یہ کفار شرعن مستمین ہیں کہ ان کو امان دی گئی ہے پناہ دی گئی ہے اس موضوع کی مزید وضاحت میں بعد میں بیان کروں گا اور جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مسلمانوں کی پناہ کو توڑنے والا ہوگا اور مفصدی نفل ہوگا زمین پر فساد مچانے والا ہوگا ایک فی دنیا دنیا میں ان کی سزا کیا ہوگی ڈاکو کی سزا ہوگی ائ کتلو او یو سلبو او تو اے کہ خلاف کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اور ان کو یو یا تقتیل کا سگا یعنی مبالغ کے ساتھ قتل کیا جائے گا ان کو یا ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا یا دائیں اور بائیں ہاتھ پیر کو کاٹا جائے گا یا جلا کر دیا جائے گا کتا و طرق کا اور باغیوں کی جو سزا ہے وہ سزا ان کو دی جائے گی بلکہ انہوں نے یہ بھی گمان کیا کہ شرعی طور پر جو امریکی صلیبی جو کہ معصوم ہیں بے گناہ ہیں ان کے اوپر جو شخص حملہ کرے گا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی زمین کے تو یہ ٹھیک ہیں اللہ ان کو تباہ کرے جنت کے بھی ٹھیک دار بن گئے کہ جنت کی خوشبو سے بھی انہوں نے امریکیوں کے خلاف لڑنے والوں کو محروم کر دیا اور اسی طرح کا ایک بیان یہ سعودی عرب کے بڑے مفتیوں کے دستخطوں کے ساتھ بالاتفاق اتفاق ریاض اور خبر میں جو دو دھماکے ہوئے تھے جن دھماکوں کے نتیجے میں بہت سارے امریکی جہنم رسید ہوئے تھے ان دونوں دھماکوں کے بعد بھی ان مولویوں کا اور حیط القبار العمال کا بالاتفاق اتفاق فتوہ جاری ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا فتویٰ تھا اب ہم آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کفار کی چار قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسم ہوتی ہیں, ہیں؟ پہلی قسم ہے معاہد کہ جن کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے ہم آپ کو اور آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے دوسری قسم ہے مستمن کہ کافر ہے لیکن اس کو امان دی گئی ہے کہ وہ آ سکتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس زمانے کا جو ویزا ہے یہ امان کے مترادف نہیں ہے امان کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اس کی جان مال عقیدہ سب کچھ محفوظ ہوگا جبکہ ویزا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کفار ویزا دینے کے بعد بھی لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں بہت زیادہ مثالیں اس کی موجود ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے ذمہ ذمہ کا مطلب ہے جو جزیہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور چوتھے نمبر پر وہ کفار ہیں جن کو محارب کہا جاتا ہے ہربی حربی کافر کے سلسلے میں علما کرام کے دو اقوال ہیں پہلا قول جو حنفیہ رحی اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دشمن جس کا ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں ہے امان بھی ہم نے اس کو نہیں دی ہے وہ ذمی بھی نہیں ہے وہ حربی ہے یہ پہلا قول ہے دوسرا قول حضرات شواف اور دوسرے حضرات رحیمحم اللہ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام کفار جو ہیں یہ حربی ہیں اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے تقریباً یہ لفظی اختلاف ہے اس لیے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ حربی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر معاہدہ ہے امان ہے اور جزیہ ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا اور جو یہ کہتے ہیں کہ حربی سے جنگ کی جائے گی معاہد سے اور مستعین سے اور ذمہ سے نہیں کی جائے گی تو خلاصہ تقریباً ایک ہی ہے اور اس کی تفصیل کتب فکر میں موجود ہے بعض جگہوں میں جا کر یہ اختلاف حقیقی بھی بن کر آتا ہے اور بعض جگہوں میں صرف اختلاف لفظی ہوتا ہے اختلاف حقیقی کی مثال اس وقت ہوگی جب کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہو کسی ذمے کو قتل کر دیا ہو تو شوافع اور دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں رحیم محمد اللہ اجمائن کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا لاخت المسلم بھی کافر کافر کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے ہاں گنا ہے کہ اس نے احق کی پاسداری نہیں کی ہے دیت دے دی جائے یا اور کوئی صورت جو شریعت میں جائز ہو یا جس پر اتفاق ہو جائے وہ کیا جائے لیکن مسلمان کو کافر کے بدلے میں شاسن میں قتل کیا جائے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ تمام کے تمام کفار جو ہیں یہ ہر بھی ہیں وعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو دیت دی جائے لیکن قصاصاً اس کو نہیں قتل کیا جا سکتا اور حضرات احناف رحم محم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا الحر بالحر ان کی دلیل ہے کہ وہ کافر بھی آزاد تھا اور وہ ذمے پر تھا وہ جزیہ دے کر داخل ہوا تھا جزیہ دے کر رہتا تھا تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا رحمہ اللہ الجمیا اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے سب نے کتاب و سنت کے مطابق بات کی ہے خلاصہ یہ کہ چوتھے نمبر پر کافر کی قسم کیا ہے ہربی ہربی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی امان بھی نہیں ہے اور کوئی ذمہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جزیا نہیں ادا کرتا تو ان لوگوں نے یہاں پر یہ کبار جو مفتی حضرات تھے ان لوگوں نے فتویٰ یہ دیا کہ یہ مستامین ہیں کہ یہ امان لے کر آئے ہیں بات اصل میں بگاڑ سب جو ہے کہاں سے پیدا ہوتی ہے بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمران کو امیر المومنین سمجھتے ہیں ایک شرعی امیر سمجھتے ہیں ملک فاد اور ملک عبداللہ ان خدیسوں کو حالانکہ وہ شرعی امیر نہیں ہیں بات میں یہاں پر ہے اس لیے کہ یہ علماء کرام کا متفقہ عقیدہ ہے امت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفار کو سے دوستی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اللہ <وَالْآخرا> امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام طبری رحمہ اللہ نے اور بہت بڑے بڑے کبارفسرین نے اس کی تفصیل کی اور اس کے مطابق فتح انہوں نے دیے اور دوسری بات وہ حکمران جو کہ شہریت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں ظالم ہیں فاسق ہیں یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کبار العملہ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان ہے اور یہ شرع امیر ہے اور اس کی جو امان ہے یہ معتبر ہے اصل بات یہاں پر ہے تو ان لوگوں نے ان کافروں کو ان یہودیوں کو ان نصرانیوں کو مستعمین قرار دیا شرعی طور پر وہ کفار جو کے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ داخل ہوئے وہ کفار جو کے اسلحوں کے ساتھ اور بڑے بڑے طیاروں کے ساتھ داخل ہوئے ایک مسلمان ملک پر جس کے عوام مسلمان ہیں ٹھیک ہے صدام حسین کی جو بھی حیثیت اور جو بھی اس کا حکم ہو لیکن عوام تو مسلمان ہیں ڈیڑھ ملین مسلمان اس میں قتل ہوئے کتنی ساری بچیوں کی عزتیں تار تار اور کتنی ساری ہماری بہنیں جو ہیں نیلام ہو گئیں ان تمام مظالم کو کرنے والے ان تمام بد بختی اور خباست کو کرنے والے امریکیوں کو شرعی طور پر مستمن قرار دیا گیا کہ یہ امان لے کر ہمارے ہاں آئے حالانکہ کتاب الامان کو آپ پڑھ لیں کہ وہاں پر کتنی ساری شرائط موجود ہیں کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اگر ظلم کرے تو اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر اسلحہ نہیں بیچا جا سکتا اس کو لوہا نہیں بیچا جا سکتا اور کتنی ساری باتیں تو یہ خیانت ہے دھوکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہمارے بات ساتھیوں نے کراچی میں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے فرانسیسی انجینئروں کو قتل کیا تھا تو اس وقت ہمارے ایک استاد تھے بہت ہی قابل احترام جو کہ زمینی حقائق سے کافی دور رہتے ہیں تو انہوں نے فوراً غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ تو مستمین ہیں تو ہماری وہاں پر بھی لڑائی ہوئی ہم نے کہا کہ کس طرح کا امن ہے یہ کس طرح کا امان ہے یہ جب یہ پرویز یہ غیر شہری امیر ہے ایک مرتد ہے خبیص ہے تو اس کی طرف سے جو امان دی جاتی ہے اس کے اعتبار ہے جب یہ دارالاسلام ہی نہیں ہے تو اس میں دارالاسلام کے احکام نافذ کرنے کا کیا مطلب ہے جب یہ دار الاسلام ہی نہیں ہے تو اس کے امیر کو شریع امیر کہنے کا کیا مطلب ہے تو ان باتوں پر ہماری الحمد ان سے لڑائی رہی اور ہم اس پر بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا کی اور وہ ہم سے ناراض رہے تو حق بات کی وجہ سے آپ سے کوئی ناراض رہے تو اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے کسی کو ناراض کیا اللہ کے لیے تو تو یہ ہے کہ خدا خود ہی کہہ دے کہ یہ شخص خفات و عالم سے میرے لیے اس طرح کا کوئی شعر ہے تو میرا دوستو جب تک کوئی ملک دار الاسلام نہیں ہے تو اس کا امیر شریع امیر نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب اس کا امیر شرعی امیر نہیں ہے تو اس کے جو تصرفات ہیں ان کو شرعی رنگ دینا یہ غلط ہے یہ خیانت ہے جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے مرتد ہے وہ حاکم تو پھر اس کے اعمال اور تصرفات کس طرح شریعت کا رنگ لے سکتے ہیں آپ کس طرح کافر کو ویزا دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے امان دیے نہیں جو بھی حاکم ہی مرتب ہے تو کیسے اس کے تصرفات کو شہریت رنگ لیا جا سکتا ہے اور پھر الحمدللہ اب تو لوگوں کو ان باتوں کا احساس ہو چکا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت تھی کویت کی آزادی کے نام پر یہ لوگ آئے تھے اور آج تک وہاں پر موجود ہیں جبکہ کویت کو صدام حسین سے چھٹکارا پائے بھی کئی سال گزر گئے ہیں لیکن وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں حرمیں ان کے پڑوس میں موجود ہیں لاکھوں کے حساب سے ان کے فوجی آج بھی وہاں موجود ہیں ان کے بڑے بڑے بہری بیڑے وہاں موجود ہیں تیارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو کس لیے کھڑے ہوئے مقصد کیا ہے مقصد وہی ہے جو پہلے سے انہوں نے تیک کیا تھا امریکہ کے صدر روزویلٹ ساتھ کے ساتھ جزیرت العرب میں اور نجد اور حجاز میں میں تمہیں حکومت دوں گا عبد العزیز بن سعود کو کہا تھا اور اس کے مقابلے میں تم ہماری خدمت کرو گے تو یہ وہی خدمت ہے جو کہ جاری ہے تو برطانیہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا تھا اور یہ تمام معاہدے بطور میراث امریکہ کو منتقل ہو گئے یہ غلام بھی سب بطور میراث اس کو منتقل ہو گئے تو یہ سب کچھ اسی کا حصہ ہے اور کچھ نہیں ہے